سوال ہے کہ صاحب نصاب شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا مگر قربانی سے پہلے ہی وہ جانور گم ہو گیا مگر اب وہ شخص صاحب نصاب نہ رہا تو کیا اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہوگی شخص تھا صاحب نصاب فقیر نہیں تھا یہ فقیر سے مراد یعنی جس کے پاس نصاب نہ ہو صاحب نصاب کسے کہتے ہیں جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی جو مالیت بنتی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اتنی رقم یا اس کا سامان حاجات اصلیہ سے زائد ہو وہ صاحب نساب ہے صاحب نصاب پر اگر اس کے نصاب کے اوپر صاحب نصاب کے پاس جو مال ہے اس کے نصاب پر اگر سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس مال کے اوپر زکوۃ دینا اس پر فرض ہے اور صاحب نصاب یعنی جس شخص کے پاس نصاب کے مطابق مال یا رقم ہے اگر ایام نہر میں اس کے پاس یعنی 10 کی صبح صادق طلوع فجر فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کے بارہویں کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر کسی کے کسی شخص کے پاس نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے تو صاحب نصاب شخص نے جانور خریدا اور وہ قربانی کا وقت آنے سے پہلے ہی گم ہو گیا خریدا کس لیے تھا قربانی کی نیت سے اور گم ہو گیا تو اب کیا کریں مگر ہوا کیا کہ قربانی سے پہلے کھو تو گیا مگر اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا ایام قربانی شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا نصاب ختم ہو گیا شرعی فقیر بن گیا وہ تو اب وہ کیا کرے تو صدر الشریعہ طریقہ مفتی محمد امجد علی اوضمی علیہ رحمۃ اللہ القوی صاحب بہار شریعت اپنی شعرۂ آفاق کتاب بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مالی کے نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربان کرے اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالی کے نصاب نہیں ہے تو اس پر اس کی واجب بکری کی قربانی اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں اس لیے کہ بکری اس کے پاس سے پہلے سے کھو گئی تھی ہاں اگر کھو نہ ہوتی تو پھر ظاہر بات ہے اس نے قربانی کے لیے خریدی اب نصاب نہیں بھی رہا تو بھی اس کے اوپر وہ قربانی اس بکری کی کرنا یا وہ جو بھی جانور گائے لایا یا اونٹ لایا اس کو ذبح کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا وال عالم